اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے اصد کیا تو نی لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا عرض کرے گا پاکی ہے تجھے مجھے رواناؤ کے وہ بات کہوں جو مجھے ناؤ پہنچت اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں ناؤ جانتا جو تیرے علم میں ہے بے شک تو ہی ہے سب ابوے کا خوب جانی والا